Ahmadiyat zindaba are listening to Radio Ahmadiya the real voice of Islam ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ با پر چم ہم اسلام کا چاہے نا بچاد بڑھاتے جائیں گے احمدیا زندہ باللہ من بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ انتہا رحم کرنے والا ان مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے یا <تصفيق> كَتَبُ نَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِيَّا تِلْ أَحْزَابُ يَوْمَ ہیں کہ لشکر ابھی تک نہیں گئے اور اگر لشکر واپس آ جائیں تو وہ حضرت سے چاہیں گے کہ کاش وہ ویرانوں میں بدو کے درمیان رہتے ہوتے اور تمہارے حالات معلوم کر رہے ہوتے اور اگر وہ تم میں ہوتے بھی تو قطال نہ کرتے مگر بہت کم لقد كان لكم في رسول الله قسوة حسنة, حسنة لمن كان يظهر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 فد کسول ہوں امت مب کون نے لشکروں کو دیکھا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 اور ان کے ساتھ جامعہ کینیڈا سے ہی دونوں سامعین دونوں مہمانی ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر ان سے متعلق یا سیرت سے متعلق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 اب آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں اپنے محترم صاحب تاریخی محترم مہادی علی چوئی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ خطائی کلمات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں جی حاجی صاحب بسم اللہ سیرت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد ابو علی رسول اللہ رسول القريم والد المسیح المعود بہت تفصیلی اور جامع رنگ میں برادرم مکرم رشید انور صاحب نے آپ کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ آپ کی شفقتوں کا ایک مجموعہ پیش کیا ہے یہ ایسا گل رستہ ہے جس میں ہر رنگ موجود ہے میں مختصر طور پر صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت مسیح مسیحم عدیہ سلاۃ وسلام فرماتے ہیں کہ آن ترہم ہاں کہ خلق زب بدید نہ دیدہ از جہاں ازمادرے در جہاں ازمادرے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق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 وہ کبھی ماں نے بھی اپنے بچے کو نہیں دیا تو یہ ہمارے اقوام مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت احمدیہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جماعت رکھتی ہے جو رحمت العالمین تھا جو خاتم النبیین تھا اور تمام مخلوق پر شفقت کرنے والا تھا آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم محبی علی چودھری صاحب اور اسی طرح گروشید انور صاحب ڈول مائع گرامی تشریف الما ہیں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 اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں اس پروگرام کی نشیات براہ راست نہیں سنی جا سکتی یا آپ اپنے کسی پیارے کو یہ پروگرام سنانا چاہیں تو ہمارا ویب کا پتہ ہے voiceofislam.ca voiceofislam.ca جہاں ڈاٹ صرف یہ پروگرام بلکہ سابقہ پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں اور اس سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں تینوں صورتوں میں سے جو بھی آپ پسند کریں ٹیلی فون کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے یا شمالی امریکہ میں کام کرنے والے ٹیلیفون کے ذریعے آپ جب ہمارے پروگرام میں شامل ہوں تو اپنا نام اور شہر کا نام ضرور بتائیے تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کر سکیں پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو فرما دیں ای میل میں یا جو ہمارے ساتھی کنٹرولس پہ ہیں ان کو ہم آپ کے شہر کے تعارف سے آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریے. آج کے ہمارے پروگرام کے پہلے مہمان ہیں امین صاحب ان کی کال لیتے ہیں امین صاحب السلام علیکم جی صاحب ابھی آپ کی باتیں سن رہا تو آپ کے لیے مطلب میں یہ نہیں کہوں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم کیا یہاں یہاں یہ بات آپ ٹھیک ہے لیکن ابو جہل قتل ہی اس لیے ہوا کہ وہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا تھا اور اس میں نہیں ولی بن مغیرہ اتبا شبہ جتنے بھی بڑے بڑے کفار تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک حکم نہیں دیا لیکن تلوار اٹھا کر ان کو قتل اس لیے کیفرہ کردار تک پہنچایا گیا کہ ایک تو اسلام دشمن اور دوسرا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا تو اب آپ مجھے بتائیں میرے سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایسا کہا نہیں تو وہ کیوں قتل کیے گئے یہ مجھے صرف بڑی جی بہت شکریہ آپ کا امین سر آپ آئے پروگرام میں اور آپ نے سوال رکھا ہمارے ساتھ اگلے مہمان ہیں مرزا محمد علی صاحب اور یہ ٹورنٹو سے ہیں جی ٹورنٹو سے ہیں جی مرزا صاحب اسلام کو جی مرزا صاحب السلام وعلیکم السلام جناب دونوں صاحب نے بتایا اور بہت اچھے میں جب امیرتا سب کچھ بتا کر گیا صاحب صاحب دو سوالات دے جی جی امین <vinegary> صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ابو جہل اس لیے قتل ہوا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا تھا اور یہی وجہ تھی اس کے قتل کی تو امین صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ توہین جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر کبھی لی نہیں جب سارے کفار مکہ اس میں سرداران مکہ بھی شامل تھے اور دیگر جو مکہ کے لوگ تھے وہ بھی شامل تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گرد پھینکنا کیا کہتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے اونٹ کی اوجری رکھ دینا اور اس طرح کے بے شمار ایسے واقعات ہیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے توہین و تنقید کی تو ظاہری لحاظ سے تھی لیکن یہ جو ابو جہل کا قتل ہے یہ ان کی اگریشن ہے جو جنگ میں سامنے آئے ہیں اگر جنگ میں سامنے نہ آتے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 اور اول حبل کہنے والا توحید کے مقابلے پر نعرہ بلند کرنے والا وہی وہ تھا اور یہ اس میں خدا تعالیٰ کی بھی توہین تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جو جسمانی تکالیف پہنچی زخم پہنچے وہ بھی اس شخص کی وجہ تھی اور پھر یہ مدینے آیا ہے سن ساتھ ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی صحابی کو نہیں کہا کہ اس کو قتل کر دو علم کے گھر بھی آیا ہے وہ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 تو یہ تو بظاہر ایسے جس کے بات کا انکار کرے جس کے ثبوت موجود ہوں منہ پہ انکار کرنا یہ بھی ایک طرح سے توہین بن جاتی ہے لیکن آنظر صلی اللہ وسلم نے اس کو ذرا معن نہیں دیا بلکہ اس کے گھر کو امین بنایا یعنی آپ کا نام بھی امین ہے اس سے بھی آپ سمجھ آئیں کہ ضمانت دی کہ جو بھی اس کے گھر میں داخل ہوگا وہ امن دیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی توہین پر کسی کو سزا نہیں دی ورنہ سارے مکہ کے لوگ جو تھے اس توہین میں مشترک تھے انہوں نے اکٹھے ہو کر آن صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و تنقید کی صحابہ کو شہید کیا گالیاں دی ہر طرح کی انہوں نے بعضبانی کی ہے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کلمے کے ذریعہ کہ عزہ و عنتم الطلّہ لا تصریبہ علیہم الوم کہہ کر سب کو معاف تو یہ جو جنگ میں مارنے آیا تھا وہ اگر مارا گیا ہے تو وہ الگ بات ہے اور یہ خدائی تقدیر کے مطابق دابر القوم جو تھی قوم کی جڑ تھی وہ جنگ بدر میں کاٹی گئی ہر جنگ بدر یوم الفرقان کہلایا ہے کہ آپ نے کئی گنا گنا زیادہ دشمن کو وہاں سے کس ہوئی ہے تو یہ توہین کی وجہ سے نہیں تھا جنگی مقابلے میں وہ مارا گیا ایک چھوٹی سی بات میں جی بھی اس میں اضافہ کروں گا جی جو چیسا نے بات کی ہے اس کے لحاظ سے ہمیں سمجھنا یہ چاہیے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 جس میں آج ہمارے ساتھ محترم ہادی صاحب علی صاحب کا تھا کہ لیکن وہ ہمارے موضوع سے ہٹ کے ہے ہمارا موضوع ہے یا ان کی زندگی کے حوالے سے لیکن اگر آپ پسند کریں تو اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں سوال کا جو خلاصہ ہے وہ یہ تھا کہ وہی بھی مکمل ہو گئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا دین بھی مکمل ہو گیا تو پھر نبی کی ضرورت کیوں رہی تو مرزا محمد علی صاحب اور تمان سامعین کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ فیصلہ کرنا انسان کا کام نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہو یا جال ہو رسالت ہوشا ہاں جی حیث وشا جہاں چاہتا ہے جب چلتا ہے وہ اپنی رسالت کو قائم کرتا ہے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 اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہی میں یہ بتایا ہے کہ انا انزل نہ تواتا پیہہ حقدم کہ ہم نے تورات کو نازل کیا اور اس میں ہدایت اور نور تھا تو ہدایت اور نور تو تورات میں بھی تھا پھر قرآن کی ضرورت کیوں ہوئی بلکہ یہاں تک فرمایا کہ تمام اللہ کی آسانہ و تفصیل الیک الشہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو جو کتاب دی گئی تمام وہ بھی تمام ہوئی ہے وہ بھی مکمل ہوئی ہے ہر اس چیز کو اس نے اپنے اندر مکمل کیا ہے جو آسن تھی تماماً اللہ کی آستان بہت تفصیل الک الش ہے اور ہر چیز کی تفصیل اس میں موجود تھی تو اپنے زمانے کے لیے اس میں اس کتاب میں ہر چیز مکمل عطا کی گئی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کے بعد کتنے نبی آئے خود قرآن کریم اس کی تصدیق فرماتا ہے وہ کفینہ میں بادری کہ ہم نے پیر در پیر حضرت علیہ السلام کے بعد اصول بھیجے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 کہ ابو بکر امت کا افضل شخص ہے افضل فرد ہے سب سے افضل سب سے بہترین ہے سوائے اس کے ایک, ایک نبی ہوگا اور ساتھ آنے والے وجود پر جہاں عیسیٰ کی پیشگوئی کی کہ مسیح آئے گا وہاں اس کو نبی اللہ قرار دیا ہے جب وہ آئے گا وہ نبی اللہ ہوگا مسلم کتاب الفتن باب و صفتر دجال میں دیکھیں چار دفعہ اس کو نبی قرار دیا ہے یو سر نبی اللہ عیسیٰ و صاحب سما یاب و نبی اللہ صبح صاحب وما یہ تو نبی اللہ عص و صاحب و نبی اللہ صوبہ صاحب چار دفعہ اسے نبی قرار دیا تو یہ کس نے قرار دیا یہ جماعت احمدیہ کا مسئلہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی نبی کھڑا کیا ہے کیا کسی شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور جماعت نے اسے قبول کر لیا یہ خدا کی ایک تقدیر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوئی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 اور آپ کے دعوے کے ساتھ خدا کی تائید شامل ہے ادیان کی شکست اس میں ہوتی ہے تو ہر پہلو سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئی سامنے نظر آتی کہ وہ شخص آیا ہے جو مسیح بن کر آیا چودہیں صدی میں آیا جس علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ چودہویں صدی میں آئے تو اس لیے اس کو مسیح قرار دیا کہ اس کی علامات حضرت نصیب والی علامات ہوں گی تو یہ حضرت مرزا غلام ملادی علی علیہ صلاح وسلم نے جو دعویٰ کیا ہے یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں کیا وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق ہے وہ دلائل آپ کے پاس ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے پیش کردہ نشانیاں آپ کے پاس ہیں آپ کا دعویٰ موجود ہے اس دعوے کا انکار موجود ہے علماء نے اور بڑے بڑے لوگوں نے انکار کیا ہے لیکن خدا تعالیٰ نے چاند اور سورج کا گرہ لگا کر وہ نشانی بھی پوری کر دکھائی کہ خدا اس کے ساتھ ہے ایک ہی موجود ہے اور اس کی ثبوت اس کے طاقت کا یہ ہے تو یہ جو نبوت کی ضرورت کی بات نہیں ہے نبی نے آنا تھا صلی آن اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے اور خدا تعالیٰ نے واضح طور پر پڑھانے کریم میں ہمیں بتایا ہے کہ اس امت میں بھی نبوت ہوگی اور چار درجے بھی بتائے ہیں کہ امت حضرت صل... اللہ تعالیٰ اور حضرت صلی اللہ صل... علیہ وسلم کی کامل اتباع کر کے یہ انعامات جو پہلے نبیوں کو دیے گئے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 تو یہ جو رسالت کا سلسلہ ہے اس کو منقطع سمجھنا یہ غلطی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا اعلان فرمایا ہے اور ہم اس پر پورا ایمان رکھتے ہیں اور عملی طور پر اس نبوت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تقید کے مطابق ہی دیکھے نا آپ نے کتنی واضح تاکید فرمائی کہ واحض رائے تو وہ ہو فائی اگر اس کو پہچان جاؤ تو اس کی بیت کرو خات تمہیں برف کے پہاڑوں پر لوح علسل دو برف کے پہاڑوں پر بھی گھٹنوں کے بل جانا پڑے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 وہ خدا تعالیٰ کی طرف داریا اس کی تائید و نصرت اللہ فرماتا ہے ان اللہ ننسر رسولان و اللہ عمان وہ یوم یقوم الش کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں یہ مدد مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلات وسلام آپ کے فلافہ آپ کی جماعت کے ساتھ شامل حال ہے ہم خدا کے زندہ نشان دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ زندہ نشان آج بھی دکھاتا ہے اور دوسری جماعتیں دوسری طاقتیں دوسری حکومتیں مل کر کی کوشش کر رہی ہے جماعت احمدیہ کے سامنے روک پیدا نہیں کر سکے جس بھی مشکلات ہیں صرف اور وہ ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی جس طرح نبیوں کی جماعتیں مشکلات کو سر کر کے और کامران اور پھیل جاتی ہیں اس طرح جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے مذہب سے دیکھیں کہ سوا سو سال میں کہاں کہاں پھیل چکی ہے کون کون سی قومیں اس میں داخل ہو چکی ہیں اسلام کی خدمت میں جماعت احمدیہ نے کون سی منزلیں طے یہ چودہ سو سال میں یہ منزل ساری عمر سارے اسلامی ملک سارے اسلامی فرقے مل کر بھی نہیں طے کر سکے یہ صرف سوا سو سال میں جماعت احمدیہ نے طے کیا یہ خدا کی نصرت ہے یہ نبی کی صداقت کی دلیل ہے اور اس وقت جس نبی کی کا یہاں ذکر ہو رہا ہے وہ خدا تعالیٰ فضل سے اضرم مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلاۃ والسلام مسیح مود و مہدی ماحول ہے یہ خدا کے سچے نبی ہیں کیونکہ سوا سو سال کی تاریخ بتاتی ہے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 اسٹوڈیوز میں فون کرنے کے لیے نمبر نوٹ کیجیے فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو हमारा جو ہمارے سامعین ٹرانٹو کے علاقے سے باہر ہیں ان کی سہولت کے لیے پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا نمبر ون ایٹ فائیو فائیو فور ون اگر آپ ای میل کے سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا پتہ یعنی یعنی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 زاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے uh -huh. ساتھ محرم ہادی علی چودھری صاحب اور اسی طرح عبدالرشید انور صاحب تشریف فرما ہے سیرت عنضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو ہو رہی ہے آپ کو دعوت کے ہمارے پروگرام میں شامل ہوں فور ون سکس فور ون اسٹوڈیوز کا نمبر ون ایٹ فائیو ٹرانٹو کے علاقے سے باہر کے سامن کی سہولت کے oh, لیے اسی طرح کیو اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے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 <laughs> ملک اوان صاحب جزاک ملا ملک اوان صاحب نے اپنی ذات ہی بتائی ہے <laughs> قبیلہ بتا دیا ہے نام نہیں بتایا کوئی بات نہیں دونوں قابل عزت ہے اوان صاحب بھی اور ملک صاحب بھی جی <laughs> یہ <laughs> <laughs> <laughs> جو شاد حمض صلی اللہ علیہ وسلم کا بارحق ہے اس میں یہ پہلو ہمارا آگے سے سوچ ہے کہ یہ متبادل ہے متبادل نہیں تو مختلف اعمال ہیں جن کے ثواب جو ہیں وہ مختلف ہیں تو کسی کام کا ثواب دوسرے سے زیادہ ہے کسی کا برابر ہے کسی کا کم ہے تو یہ چونکہ گوزو کر کے کبا میں نماز پڑھنا خالص ہو کر اصل میں مسجد کبا کی فضیلت بڑی ہے یہ وہ ایک مسجد ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں بڑی انتہائی تعریف کے ساتھ آیا ہے کہ یہ مسجد وہ ہے کہ اس سے سالت تخوا کہ تقوا کی بنیاد پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے تو اس لحاظ سے اس میں بھی نماز ادا کرنا اور وضو کا جو اصل حق ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے اس وقت کس طرح تفصیلات آتی ہیں کہ خالص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اس کے لیے عبادت کے لیے خالص ہو کر انسان اس کے حضور جانا چاہتا ہے تو اس طرح کر کے جب وہ کرتا ہے تو یقیناً اس کا اجر بہت ہے تو مسجد کو باغ کی فضیلت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان بنوائی ہے لیکن یہ عمرے کا متبادل نہیں ہے کہ عمرہ نہ کرو وضو کر کے وہاں نمازیں پڑھتے رہو یہ بات نہیں ہے وہ الگ عمل ہے اور عمرہ الگ عمل ہے لیکن اس کا سواب بھی بہت ہے تو مبارک وہ ہیں جو دونوں کر لیتے ہیں اور لیتے ہیں عبد السلام صاحب جی فرمائیے آپ چھوٹے سے سوال ہے میں جی جی. 1.4 hmm. اتنے ہوں گے hmm. لیکن اکثریت میں اس میں احمدی بالکل کم ہوتے ہیں اگر یہ سچا مذہب ہے تو پھر یہ بلین مسلمان ہیں وہ پورے احمدی کیوں نہیں ہے سب سے پہلے so, مکہ مدینہ میں جانے کے لیے جتنا میں نے سنا مجھے بتائیے اگر غلط ہو کہ آپ تو آئیڈینٹی کو ہائڈ کر کے جانا پڑتا ہے کیونکہ پھر داخل بھی ہونے دیتے تو یہ سچا مطلب ہے تو اللہ کے گھر میں ہی داخل ہونے سے کیوں آپ وہ ہیں محروم ہیں تو یہ اگر اس کا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے تو مہربانی ہوگی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ عبداللہ اللہ صاحب اور آپ کی ای میل بھی وصول ہو گئی ہے وہ ای میل نوٹ کر لی تھی بہرحال آپ نے فون کر لیا بہت شکریہ آپ کا جی جی جزاک اللہ عبدالصاحب یہ آپ کا سوال بڑا لاجیکل ہے کہ اتنی مسلمانوں کی تعداد ہے اور اس میں سے اکثریت جو بالکل کم ہے جو احمدی ہوئے ہیں تو اگر سچا مذہب ہے تو سب کیوں نہیں قبول کر لیتے تو یہ تو کوئی ایسی جو ہے دلیل نہیں ہے جس پر سچے مذہب کو پہچانا جائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی جو نبوت کا زمانہ تھا اس میں تقریباً بیس سال ایسے تھے جس میں یعنی فتح مکہ کے بعد کثرت سے لوگ داخل ہونے شروع ہیں کیونکہ تبلیغ کے راستے کھلے اور لوگوں کو نے دلائل کی طرف توجہ کی اور جو پہلے تبلیغ تھی اس کا بھی اثر تھا بہت سارے قبائل شامل ہوئے یہ جو فتح مکہ کے لیے دس ہزار صرف جنگی لوگ آئے یہ جنگوں کی وجہ سے یا اس وجہ سے نہیں تھا کہ اے اسلام اے طاقت کی وجہ سے غالب آیا بلکہ وہ دلائل سے مسلمان ہوئے تھے قبائل تو یہ جو قبول کرنا ہے یہ ہمیشہ تھوڑے سے ہی چلتا ہے اور آہستہ آہستہ ترقی ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اسلام سچے نبی تھے یا نہیں تھے پرانے کریم کے مطابق تو بالکل واضح ہے کہ وہ ان نبیوں میں سے ہیں جو بڑے عذمشان نبی تھے لیکن آپ نے جتنی عمر ان کو آپ کے عقیدوں کے مطابق یا ان کو سلیب پر موت ہوئی اس کے بعد ان کو اٹھا لیا گیا تو وہ پر موت نہیں بلکہ زندہ اٹھا لیا گیا تو اس وقت انہوں نے صرف بارہ لوگ تھے جن کو ایمان دلایا یعنی بارہ ہواری تھے آپ کے تو اس سے ان کی نبوت پر تو کوئی اثر نہیں پڑا اور نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہزاروں نہیں تو لاکھوں کی تعداد ہوگی بعد میں اس کی حدود وسی ہوئی ہیں اسلام کی تو یہ تو اکثریت شروع میں اس طرح ہی ہوتی ہے لیکن ایک تجزیے کے مطابق آپ اگر دیکھیں اگر مسلمانوں میں آپ اجتماعی طور پر دیکھیں ون پوائنٹ بلین مثلا آپ نے تعداد بتائی ہے جتنی بھی ہو آپ نے مجموعی طور پر بتائی ہے لیکن اگر جماعتوں یا فرقوں کے لحاظ سے دیکھیں جماعت احمدیہ کی ایک معقول تعداد ہے اور کافی معقول تعداد ہے جو صرف ایک سو سال میں بغیر کسی ظاہری طاقت کے ہوئی دلوں کو فتح کر کے دلوں میں دلائل داخل کر کے منطق اور وجوہات بیان کر کے سچائی بیان کر کے ان کو مسلمان بنایا ہے تو اس لحاظ سے جماعت احمدیہ ایک بہت بڑا اور مضبوط فرقہ ہے اللہ کے الگ سے تو یہ تعداد میں بھی کم نہیں ہے اور طاقت میں بھی کم نہیں ہے اس کی طاقت کوئی اس کا چندہ نہیں ہے کوئی افراد کی طاقت نہیں مذہب کی ہمیشہ طاقت خدا تعالیٰ کی تعریف ہوتی اس لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس دن نبی رہے ہیں خدا تعالیٰ کے قول کے مطابق اسی دن آپ غالب تھے اصل چیز غالب ہونا جماعت احمدیہ اپنے دلائل کے لحاظ سے اپنے عمل کے لحاظ سے اپنی تنظیم کے لحاظ سے اثر و رسوخ کے لحاظ سے 1.4 بلین مسلمانوں پر غالب ہے اللہ کے فضل سے صرف جزوی مخالفتیں ہوتی ہیں جس طرح مکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت صحابہ شہید بھی ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے روکا بھی گیا اور م... مسجدوں مسجد حرام میں جانے سے بھی روکا گیا جب آپ جاتے تھے آپ کو روز بھی پھینکی جاتی تھی بڑی مشکل سے چھپ کر دار اکرم میں دار ارکم میں کیوں نماز پڑھتے تھے خانہ کعبہ میں کیوں نہیں پڑھتے تو یہ آئیڈیا آپ کو چھپانی پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نمونہ سلام موجود سلام. ہے کہ چھپ چھپ کر دار ارکم میں نماز پڑھتے جب کفہار نے وہاں سے بھی روکا تو آج رسلم گھاٹیوں میں جا کر نماز پڑھتے رہے تو یہ بھائی میرے یہ بعض اوقات آئی ڈی چھپانی پڑتی ہے لیکن یہ بھی بات غلط ہے کہ ہم احمدی آئی ڈی چھپاتے اللہ کے فضل سے میں حج پر گیا ہوں میرے پاسپورٹ پر مقام پیدائش رگوا لکھا ہوا ہے میں ڈٹ کر گیا ہوں اسی طرح ناروے میں بھی ایک دوست نے لکھ کے دیا ہے کہ میں احمدی اور میں جانا چاہتا ہوں اس کو اجازت دی گئی تو عام ریلیکس حساب میں لوگ ویزے لگواتے ہیں اور لگتے ہیں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم سچائی کے ساتھ جاتے ہیں جھوٹ بول کر جو حاضر کرتا ہے اس کا حج کیا ہوا وہاں جانا تو مقصود نہیں ہے حج تو ایک عاشقانہ عبادت ہے خدا تعالیٰ کے لیے ہے عشق میں جھوٹ ہوا تو وہ حج کیا ہوا تو یہ بات درست نہیں ہے میں خود گیا ہوں اور یہ بھی نہیں کہ میں انگلینڈ سے گیا ہوں میں انگلینڈ ہوتا تھا اس وقت جب گیا میں پہلے پاکستان گیا ہوں میرے پاسپورٹ پر ربوہ لکھا تھا لاہور سے میں نے سعودیہ کی فلائٹ لی ہے اسی پاسپورٹ پر میں سعودیہ گیا ہوں تو اس طرح میں نے حج کیا تو کسی جگہ کچھ نہیں چھپایا تو یہ بات درست ہے الزام ہے کہ ہم چھپاتے ہیں اگر کسی نے انفرادی طور پر چھپایا بھی ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں بحثیت جماعت یہ ہمارا اے اے اے اے ہمارا عمل نہیں ہے کہ ہم اپنے مذہب کو چھپا کر جائیں تو مسلمانوں کی اکثریت ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اللہ کا فضل سے جماعت ہم غالب ہے اسی لیے ساری عمرت مل کر اس کے سامنے روکے پیدا کرتی ہے عبد صاحب یہ آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود بھی جماعت ہر دن ترقی کرتی جاتی ہے اس کی عزت اور اس کے افراد اور اس کی طاقت یعنی وہ طاقت جو اللہ تعالیٰ کی تائید کو کھینچتی ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا ہے اور دوسری سارے کے مسلمانوں کے سارے افراد اس سے معروم دو مہمان لائن پہ ہیں ان کی کال لیتے ہیں پہلے ناصر صاحب ہیں جی ناصر جی ناصر صاحب السلام علیکم آپ کیجیے جی وعلیکم السلام آپ کا میرا ایک سوال پڑتا ہے آپ کے بیان سے دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں لائک یہود مثار ہندو کرسچن سکھ جو بھی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے تعریفیں کرتے اپنے مذہب کی طرح مسلمانوں کو بلائے ہوئے کیا مسلمانوں کو جا... ان کی طرف جانا چاہیے کہ نہیں یہ مجھے اتنا جواب چاہیے ٹھیک ہے ناصر صاحب شکریہ آپ کا اگلے مہمان ہیں جاوید صاحب ٹورنٹو سے جاوید صاحب السلام علیکم جی جاوید صاحب اسلام علیکم ٹورنٹو سے آپ ایر پہ یہاں بات کیجیے ٹورنٹو سے جاوید صاحب اسلام علیکم جی جاوید صاحب علیکم ٹورنٹو سے آپ ایر پہ جی سلام سلام جی بالکل ٹھیک بالکل جی ابھی آپ ایک صاحب نے سوال کیا تھا تو اس کے جواب آپ نے دیا کہ بہت اللہ کے نسخت ہے اور بہت اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے لیکن ہمیں تو کہیں نظر نہیں آ رہی جبکہ میں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے امریکہ کا سروے پڑھا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب ایک جماعت ہے جو بہت اسپیڈ سے پھیل رہی ہے دنیا میں اور وہ جماعت جو آپ کی مطلب یہ ہے کہ مزافہ کے انتقال کے بیس سال کے بعد میں جماعت کے نام سے جو ہے ان کا کوئی مطلب یہ ہے کہ نشوساط نہیں ہے کوئی ان کا ہیڈ آفس نہیں ہے کوئی ان کا ٹی وی نہیں, نہیں ہے کوئی مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور وہ دو سو تیرہ ممالک میں بڑی اسپیڈ سے پھیلی ہے جبکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ دو سو دو ممالک میں پھیل چکے ہیں تو نصبت اگر آپ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہے یا آپ کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو امریکہ کے جو سروے ہے اس کے لئے تو وہ بتا رہے ہیں وہ بہت اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے جب آپ تو آپ کے مطلب کوئی نہیں کہہ رہے وہ اپنے بارے میں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا جاوید صاحب آپ آئے اور آپ نے سوال پیش کیے یہاں میں اپنے ان سامن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا پروگرام انٹرنیٹ پہ سنتے ہیں دنیا کے کونے کونے میں سنتے ہیں آپ کے محبت بڑے پیغامات آپ کے مشورہ جات آپ کی شکایات ہم تک ای میل کے ذریعے اور ٹیلی فون کے ذریعے پہنچتی رہتی ہیں آپ جہاں بھی ہیں دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے خوش رکھے پوری ریڈیو ایم دیا کی ٹیم کو اپنے گاؤں میں یاد رکھیں اور اپنے محبت برے پیغامات مشورہ ہم تک پہنچاتے رہیں اس سے پہلے ایک سوالوں کے جواب ہوں ہمارے ایک مہمان اور ہیں ان کا سوال لے لیتے ہیں جیسے جس طرح میں گل پوچھ لینی ہاں کہ جناب اگر کوئی اپنے پاسپورٹ پاکستان ہو گئی ہے جتنے بھی اتنا ایسے کوئی آئی ڈی نہیں آتی کیا تھی ایم جی حضرات یا مردئی جنہوں نے کہنے آپ حج کرن کی اجازت اتنے آن دیں یا نہیں دین اج یہ گل جہی ہے نا میرا حال ہے اسی بھی چڑھ دیں گے تو چڑھتے ہو اور یہ گلفرم کر لیں میری آئی ڈی آ گئی کو جناب قدم صاحب تھی میرے رابطہ کر کے اپنا آپ کا جو سوال ہے اور مرزا محمد پہ اچھا مرزا صاحب کی کال چونکہ وہ لائن پہ ہیں اور لے لیتے ہیں جی مرزا صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جی فرمائیے جو آپ کہہ رہے تھے کہ ادوستا میں جتنے بھی ندی آئے ہیں جی. انہیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ آج دین مکمل ہو گیا وہ اگلے آنے والے نبی کی بشارت دے کر گئے اچھا جی جیسے یعنی وہ شریعت بھی آپ لے کر لیکن حضور نے فرمایا کہ آج دین مکمل ہوا اور میرے بعد اس کا کیا اچھا آپ اچھا اس ادیس کو مانتے ہیں کہ جو حضور نے فرمایا کہ جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ہم سوالات نہیں لیں گے کال نہیں لیں گے یہ جو سوال کٹھے ہو گئے ان کے ساتھ پہلے انصاف کر لیں اور پھر دوبارہ میں عرض کروں گا اور آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل پہلا سوال جو ہے وہ آ, ناصر صاحب کا اس سوال سے جس ترتیب سے آئے ہیں اسی سے چلتے ہیں کہ دنیا کے تمام مذاہب جو علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں اور اس حوالے سے آ, مسلمانوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں تو کیا ہمیں اس طرف جانا چاہیے آ, ناصر صاحب کا سوال دلچسپ ہے جی. میں نہیں کہہ سکتا کہ بہت ہی اہم ہے لیکن دلچسپ مرض ہے جی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دوسرے دیگر امبیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لے کر ان کے مذہب کی طرف بلائیں تو کیا ہم ادھر جائیں گے جی بات یہ ہے کہ ہم ہاں جی دوسرے مظاہر بات, بات یہ ہے کہ ہم نے یہ پروگرام سیرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا ایک ایک پہلو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنے کی کوشش کی اور بتایا کہ آگر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی نبی ہے نہ ہو سکتا ہے نہ کبھی ہوگا جی تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے کیا ہم آغرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کسی اور مذہب کی طرف بلا رہے ہیں ہم آضرت صلی, صلی, صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلا رہے وہ جو ہمارے احمدیت کے بانی ہیں ان کا نام کیا ہے مرزا غلام احمد وہ تو غلام ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم <تصفح> کے <تصفح> تو غلام کیا کسی کو کسی دوسرے مذہب کی طرف بلائے گا مذہب کی بنیاد کیا ہوتی ہے نماز کیا ہماری نماز صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مختلف ہے ہم <تصفح> حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کسی اور نماز کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں روزہ کیا ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے علاوہ کسی اور روزے کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں حج کیا ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج, کو چھوڑ کر کسی اور حج کی طرف جو تھی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تھی تو کیا ہم آپ کو یہ کہہ رہے کہ آج سے کلمہ جو ہے مختلف ہو گیا ہے اب مرزا غلام احمد کا کلمہ الگ ہوگا یہ ساری باتیں ہم کہ آپ کو کس طرح بلاتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے لیے پیغام لے کر آئے تھے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے کہنے مطابق آپ نے وہ پیغام بھول جانا تھا آپ کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر مقرر کی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے بندے کو بلائے گا جو آج سلم کا غلام ہوگا جس کا نام خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی کر کے دیا ہے تو جب آج صلی اللہ علیہ وسلم نبی کہہ کے اس کا نام پکارا تو ہم کیسے کون ہوتے ہیں کہنے والے کو وہ نبی نہیں ہوگا دیکھیں عام لوگوں کی باتیں اگر ہم نے ماننی ہوتی تو ہم تو لوگوں کے پیچھے چلتے اور شاید جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں پھر ہمیں ماننے والے بھی زیادہ ہو جاتے کیوں کیونکہ ایک بڑی رکاوٹ نبی کا ٹائٹل ہی تو ہے اگر اس ٹائٹل کو ہم ہٹا دیتے ہیں تو لوگ لوگوں کو اگر ہم نے اپنی طرف کھینچنا ہوتا تو بڑے آرام سے کھینچا جا سکتا تھا ہم کیسے جو روش ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں جس کے جسے یہی طریق تھا آضر صلی اللہ علیہ وسلم کا آضر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ علم حاصل نہیں کرتے تھے آپ علم کی طرف جذبات بلاتے تھے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے آپ ایک خدا کی پوجا کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے تو کیا ہم یہ کہیں کہ ہم یہ ساری باتیں لوگوں کی روش کی خاطر چھوڑ کر جو خدا تعلیٰ کی بات ہے اس کو چھوڑ دیں لوگوں کی روش کے لیے ہرگز ایسا نہیں ہوگا یہ خدا تعلیٰ ہے جس نے کہ یہ ہمیں حکم دیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ یہ حکم ہے تو اس کے مطابق اس زمانے کے امام جو مرزا غلام احمد ہیں جو نئے نیا دین لے کر نہیں آئے کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے اس کے ساتھ ہی جو آخری سوال ہے وہ بھی آ جاتا ہے ایک لحاظ سے ہم کوئی اس میں دین کی تکمیل کے اندر حائل نہیں ہو رہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر کوئی نقص واقع ہو گیا ہے اس کے دین میں کوئی زیادتی ہونی چاہیے یا کوئی کمی ہونی چاہیے ہم ہرگز نہیں کہہ رہے ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ قیامت تک کے لیے دین ہے جس میں کوئی بھی شخص ناممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی اضافہ کر سکے یا کوئی کمی کر سکے تو اللہ تعالیٰ کی نشرت, جاویر صاحب کا دوسرا سوال ہے, اس سلسلے میں کوئی نابینا ہی ہوگا جو خدا تعالیٰ کی نصرت کو احمدیت کے ساتھ نہیں دیکھتا خدا تعالیٰ کے فضل سے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں یہاں کے کی کینیڈا کا ایک جگہ پہ ان کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں یعنی لاہوری جماعت کے ساتھ ان کو ہماری جماعت کا بھی علم ہو چکا تھا انہوں نے ان سے ایک سوال کیا سوال یہ کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ جب آپ ان سے علیحدہ ہوئے تھے تو آپ کی تعداد کیا تھی ان کا کہنا تھا درست ہو یا غلط ہو کہ ہم سیونٹی پرسینٹ تھے تھرٹی پرسینٹ تھے تو کہتے ہیں، آج آپ کی تعداد کیا ہے خود انہوں نے کہا کہ آج ہم تھرٹی یہ بھی غلط ہے ویسے آج ہم تھرٹی پرسینٹ ہے یہ سیونٹی پرسینٹ ہے تو اس آدمی نے جو کینیڈین تھا اس نے کہا تو پھر میں اس گروپ کے ساتھ کیوں جاؤں جو کم ہو رہا ہے میں تو اس گروپ کے ساتھ جاؤں گا جو زیادہ ہو رہا ہے اور اس اس اس نے نے کینیڈین کی کی وجہ سے صرف تو یہ عقل کی باتیں ہیں سمجھ کی باتیں ہیں یہ جو چند خبریں آپ کو شاید کسی ذریعے سے ملی اور یقیناً اوتھانٹک طریقہ نہیں ہے یقینی طور پر خدا تعالیٰ کے فضل سے جو فضل ہم دیکھ رہے ہیں ہم مدیت کے اوپر اس کا ہزارواں بلکہ لاکھواں حصہ بھی اس گروپ کے اوپر نہیں ہے اور خدا تعالیٰ دن بدن ہمیں وہ دکھا رہا ہے اور خدا تعالیٰ کے برکت کی علامات ہمیں خدا تعالیٰ کے خلیفہ کے وجود میں بھی نظر آتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ترقیات دے رہا ہے اب جس طرح سے کینیڈا میں اب کون آنکھ ہوگی اس نے نہیں دیکھا کینیڈا میں کینیڈا کا وزیر اعظم اس خلیفہ کا استقبال کر رہا ہے نیشنل اسمبلی کے اندر اس کو دعوت دی جا رہی ہے اور اس قدر عزت اس قدر شان اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے تو کیا یہ خدا تعالیٰ کی نصرت نہیں ہے اور پھر دیکھنے والا یہ کہہ کہ مجھے نظر نہیں آتی اس کے لیے یقینی طور پر آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے اور آج کل کے میڈیا کے دور میں تو آنکھیں کوئی بند کر ہی نہیں سکتا اور خدا تعالیٰ کے فضل کس قدر ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے اگر یقینی طور پر انصاف کی نظر سے آپ دیکھتے ہیں تعصب یا نینک اتار کا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو فضل خدا تعالیٰ اپنے خاص فضلوں سے جماعت احمدیہ پر فرما رہا ہے دنیا کی کسی جماعت کے اوپر بھی وہ فضل نازل نہیں ہو رہے ایک سو سال کے اندر ہم ملینز اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہو رہے ہیں اب ملینز آئندہ سو سال کے اندر کیا بنے گا یہ خود بخود اندازہ کرنا چاہیے خدا تعلی غلبہ جو ہے وہ اس کا وعدہ ہے اپنے مرسلوں کے ساتھ جن کو وہ بھجواتا ہے تو یہ وعدہ ہم تو پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ بھی آنکھیں کھولیں اور ان وعدوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں جی اب جاوید صاحب کا سوال تھا کہ کے کسی انہوں نے دیا مسئلہ نہیں ہے اکرم صاحب نے کہا کہ کل فون کر لیتے ہیں جی میں میرا جواب صرف اتنا ہے کہ اگر پندرہ سو سال پہلے فون کر کے وہ جو مکہ کے لوگ تھے سرداران کریش فون کو فون کر کے پوچھا جاتا کہ محمد صلی اللہ وسلم کو نقابہ میں جانے کی آج کرنے کی اجازت ہے تو جو جواب ان کا ہوتا وہ آپ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں تو یہ بات نہیں ہے کہ कि کر کے पता کریں بات یہ ہے کہ جو حق ہے وہ حق ہے اور سختی سے پہرے لگانے پروشن کرنی اور یہ تقریر کے فتوے لگانے یہ تو کوئی بھی لگا سکتا ہے اگر جماعت احمدیہ کو سعودی عرب نے بغیر مسلم قرار دیا تو وہ تو حقیقت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی ساروں نے اکٹھے ہو کر یہ اس کی تبلیغ جو ہے یہ ثابت ہو گیا ہے اس کی تبلیغ نہیں چلنے دے اور خانہ کعبہ سے روکا گیا ہے رایت اللہ زی جانحہ عبد الزاث اللہ پرانے کریم آیا کہ نہیں کہ وہ آپ کو نمازوں سے وہاں سے روکتے تھے تو آج اگر احمدیوں کو روکتے ہیں تو اس میں کون سا مسئلہ ہے آپ کریں فون جو مرضی کریں میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں یہ تقریباً بیس سال پہلے کا ہے میں اس وقت انگلینڈ میں تھا ہمارے ایک دوست نے ناروے میں سے اظہر صاحب ان کا نام ہے انہوں نے حج کے لیے ویزا اپلائی کیا پاکستانی پوسٹپورٹ پاسپورٹ تھا اس کے اوپر احمدی لکھا ہوا تھا انہوں نے ویزا رد کیا ہے حج کا انہوں نے اپیل کی ہے اور بتایا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلیم پر ایمان لاتا ہوں لا الہ الا اللہ, اللہ محمد رسول اللہ میرا کلمہ ہے پانچ نمازیں پڑھتا ہوں حج یہ زکوٰۃ یہ سارے میرے عمل ہیں تو مجھے کیوں روکا جا رہا ہے اس پر انہوں نے ایمبیسی نے خط میں لکھا ہے آپ ہی میں کہ آپ کو حج کرنے کی اجازت ہے تو یہ واقعات تو اس طرح کے بھی موجود ہیں آپ کو دقت کیا ہے اگر ہم آج پر جاتے ہیں اور کوئی ہمیں نہیں روکتا آپ نے روکنا روکنے, روکنے بعد کو روکا بھی گیا ہے حاجی محمد شریف صاحب تھے پرانے وقت کی بات ہے ان کو روکا گیا تھا اور بھی شاید کوئی ایک دو واقعہ ہو جائے لیکن وہ ویزا دیتے ہیں اور ہم جاتے ہیں اور اللہ کے فضل سے کبھی یہ نہیں کہ ہم یہ کہہ کر گئے ہوں کہ ہم احمدی نے, نہیں ہیں کبھی بھی نہیں اس لیے اکرم صاحب آپ فون چون کریں جو مرضی کریں ہم ان حقیقتوں کو بھی جانتے ہیں اور میں یہ وہی دوبارہ ارز کرتا ہوں کہ اگر پندرہ سو سال پہلے یہی بات ان نے پوچھی جاتی تو وہی جواب دیتے جو تھا اسی پابندی کی وجہ سے کہ آپ نہیں تھے جا سکتے ساری جو نبوت کا اکیس سال کا عرصہ تھا بیس سال کا نہ بائیس سال کا عرصہ آپ نے حج نہیں کیا بالکل آخری اپنی وفات سے اسی دن پہلے جو حج تھا حج آپ نے کیا ہے اسلام تو کیا حضرت صلی اللہ وسلم کی تھی اس میں آپ کو تجب ہے تو آپ اپنے فون کریں اور تسلی کرائیں ہم حج کرتے رہیں گے انشاءاللہ اور کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم احمدین نہیں ہیں یہ پکی بات محمد علی صاحب کا مرزا محمد علی صاحب کا یہ دوبارہ سوال تھا انہوں نے ایک غلط دعویٰ کیا ہے, کہ ہے تو تو تمام آسانہ و تفصیل ہے. یہ تواز کے بارے میں نہیں ہے تو کس کے بارے میں ہے؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ تواز نازل کی اس میں ہدایت اور نور بھی تھا اور دوسری جگہ فرمایا کہ تمام اللہ دیا اکمن علیکم الحکم نعماتی علیکم یہ جو ہے اکمل علیکم دینا کوم یہ وہی نعرہ ہے یہاں بھی کہ اس زمانے میں جو مذہب تمام ہوا ہے جو مکمل ہوا ہے وہ تورات کا مذہب تھا اور تفصیل القرل شہ ہر شہر کی اس میں تفصیل بھی موجود تھی اس کے باوجود نبیوں کی ضرورت رہی تو اس امت میں بھی ایک نبی کی ضرورت تھی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا متی ہو کر آپ کا امتی ہو کر آپ کا مہدی ہو کر مسیح کے رنگ میں آتا اور اس کے آنسروں نے پیشگوئی کی ہے جس کو آپ رد کرتے ہیں کیوں رد کرتے ہیں اللہ بہتر جانتا واضح ارشادات موجود ہیں واضح پیشگوئیاں موجود ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام ہیں کہ اس کی بیت اور اس کو مانو دوسری آپ نے یہ بات کی ہے کہ لو کا آنا بادی نبی آنا عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا اس میں پتہ نہیں کیا مشکل ہے بات کے معنی علاوہ کے ہیں اس میں بات کے معنی موت کے بات کے نہیں ہے علاوہ کے ہیں جیسا کہ دوسری روایت میں جو حضرت عمر رضی اللہ کے بارے میں ہے اس کے معنی متعین ہوتے ہیں یہ معنی ہم کوئی اپنی دلیل کو قائم کرنے کے لیے نہیں بیان کرتے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا آپ نے فرمایا کہ میرے علاوہ اگر کوئی ہوتا تو وہ نبی ہوتا کیا ہے اس کے الفاظ اس کا معنی علاوہ کے بھی ہوں بعد اللہ وہ آیا تو اللہ کے علاوہ کس ریز پر تو بعد کے کئی معنی ہیں تو یہاں موت کے بعد کے معنی نہیں ہیں یہاں علاوہ کے معنی ہے جس طرح کہ دوسری روایت اس کو واضح کرتی ہے معنوں کو متعین کرتی ہے کہ اگر حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عباست نہ ہوتی آپ کو نہ اللہ تعالیٰ سنتا تو حضرت عمر ایسے مقام پر تھے کہ آپ کو نبوت رضا ہوتی لو لم او لبو سا عمر اس روایت کو ساتھ رکھیں تو یہ واضح ہو جاتی ہے اور اس میں کسی قسم کا ابام نہیں ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری بحثیں جو ہیں یہ پہلے بزرگوں نے حل کی ہوئی ہیں یہ روایات یہ پیسے اٹھا کر انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا ہے اس کے حوالے اگر آپ کو نہیں ملتے ہم آپ کو مہیا کر دیتے لیکن یہ واضح ہے امت میں اس کے لیے روشنی موجود ہے کہ ایک طرح کی نبوت بند ہے جو شریعت والی نبوت ہے شریعت اور کوئی نہیں آئی وہ مکمل ہے اس میں کسی قسم کا شکل لیکن اس پر عمل کرانے کے لیے اسلام کو غالب کرنے کے لیے ایک مہم اور خلافت کے قائم ہونے کے لیے ایک نبی کی ضرورت تھی جس کو صلی اللہ علیہ وسلم عالیہ مسیح کا نام دیا ہے مہدی کا نام دیا ہے اور اس کی پیشگوئیاں کی ہیں اس کا نبی قرار دیا ہے یہ ایسا ریکارڈ ہے ایسا مستند ریکارڈ ہے اور حتمی ریکارڈ ہے جو پچھلے پندرہ سو سال سے کتابوں میں محفوظ چلا آتا ہے اور قیامت تک اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا بہت ساری روایات آپ لوگوں نے اپنی کتابوں سے نکالی بھی ہیں لیکن یہ ریکارڈ ایسا ہے جو اتنا پھیل چکا ہے کہ اس کو کوئی نکالنے پر اب قادر نہیں ہوگا ان اس میں آز صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تقید موجود ہے کہ نبی آئے گا اس نے دین کو غالب کرنا ہے اس نے اس دنیا میں ایمان کو قائم کرنا ہے اللہ کے فضل سے وہ آیا اس نے ایک تاریخ کا رخ پلٹا اسلام جس کو امت مرحومہ قرار دیا جا چکا تھا لوگ مرثیے لکھ رہے تھے مولانا حالی کا صرف ایک مولانا حالی کا مرثیہ پڑھ کے دیکھا اس کو اجڑے ہوئے باغ سے تجبی دی ہے۔ پھر ایک باغ دیکھے گا اجرا سرا جہاں خاک اڑتی ہے ہر سبرا کوئی خوشبو نہیں کوئی تر हो تازگی نہیں کوئی بارش نہیں गिरा चुकी رہی ہے में میں غالب آ چکی تھی برے وہ عیسائیت میں داخل کر چکے تھے کس شخص نے یہ رخ موڑا ہے وہی وہ جس کے بارے میں پیش گئی تو آپ <سلام> انکار کر کے کہیں نہیں جا سکتے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش <سلام> گوئی ہے نافذ ہو چکی है ہمارے دو مہمان پہلے ناصر صاحب ہیں ان کی کال لیتے ہیں جی فرمائیے جی سوال کرنا میں نے جی جی آپ بات کیجیے اچھا میں نے وہ سوچا تھا جی کہ ابھی آپ نے مثال دی اجڑے ہوئے بات ہی حالی تھا کیا اجڑا ہوا بات لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بھی مسلک کے علاوہ ختم نبی ختم نبروت پہ سب کا اتفاق تھا رائٹ لیکن مقصد تو یہ ہے کہ میں ابھی پاڑ رہا تھا یہ آپ کا خلیف رہا جی میاں محمود احمد صاحف خلیفہ قادیاں مردرجہ اخبار فضل قادیاں فا جیل انیس نمبر تیرہ مورخت تھڈی جولائی نائنٹین تھرٹی ون انہوں نے لکھا کہ حضرت مسیح واؤد علیہ السلام کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میرے سامنے میں گونج رہے ہیں آپ نے فرمایا یہ غلط ہے کہ دوسرے لوگوں سے ہمارا اختلاف سے وفات مسیح یا چند مسائل میں ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالی کی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرآن نماز روزہ حج زفات غرض کے آپ نے تفصیل سکتا ہے کہ ایک ایک چیز سے ہمیں ان سے اختلاف ہے اور دوسری جگہ پہ دیکھو مرزا صاحب کا الحام لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جو لکھا اشتہار معیار الاخیار مورخا 25 فائیو مئی نائنٹین ہنڈریڈ سفا پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوخ کر کے بولا ہوا الحام پہ جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا وہ تیری بیگ میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا جہنمی ہے تو جب آپ لوگ مسلمانوں کو جہنمی یا مرزا صاحب کو نام ماننے والے تو جہنمی کہتے ہیں تو یہ بس کیسے آپ ڈیفائن کر گے آپ کیسے تبلیغ کریں گے آپ لوگوں کو کیسے اپنی طرف بنائیں گے پلیز اس کا مجھے جواب جی ہے دلوقت شکریہ, دلوقت شکریہ, شکریہ, شکریہ ناصر صاحب آپ کا اور اگلے مہمان ہیں امین صاحب امین صاحب السلام علیکم جی صاحب حضرت ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم اسلام کی طرف نماز کی طرف اور اچھے اعمال کی طرف بلاتے ہیں تو بھائی اعمال بعد میں ہوتے ہیں عقیدہ پیڑا ہے اگر عقیدہ بگڑا ہو تو سارے اعمال غرب عارت ہو جاتے ہیں قیامت والے دن ایک شخص اللہ کے سامنے لایا جائے گا اس کے پاس عمل کچھ نہیں ہوگا لیکن اس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو بعد کوئی نبی نہیں ہے تو اس کی بخش کی جائے گی تو آپ مجھے بتاؤ کہ آپ اعمال کی طرف بلا تو رہے ہیں عقیدہ بگاڑ کر تو ایسے اعمال کا کیا فائدہ ہے یہ میرا سوال ہے اور دوسرا دوسرا جب آپ کے سامنے پوری پوری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ لا نبی ولا امت امتبا حکم تو یہ حضرت چودھری صاحب نے یہ پوری حدیث بدل دی کہ میرے علاوہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے اور کب لکھا ہوا ہے اور کون سی کتاب میں جی ٹھیک ہے آپ کا ایک منٹ مکمل ہو گیا امین صاحب سوال آپ کے نوٹ کر لیے شکریہ آپ کا کال کرنے کا جی دو سوال ناصر صاحب کے اور امین صاحب حادث آپ کو درخواست جواب دینی جی، ناصر صاحب نے حوالے پیش کیے ہیں وہ کہاں سے انہوں نے لیے ہیں باہر جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ استلاف ہے ہمارا بات یہی ہے کہ جو ختم نبوت پر سب کا اتفاق تھا یا نہیں پہلی بات ان کے یہ تھی ختم نبوت پر ناصر صاحب سب کا اتفاق یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شریعت والی نبوت نہیں ہے دوسرا نبی آ سکتا ہے اور وہ مسیح کی آمد کا انتظار کرتے ہیں اور آپ بھی مسیح کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں وہ زندہ آسمان پر ہے وہی وہ آئے گا جب وہ آئے گا تو وہ نبی ہی ہوگا مسیح ابن مریم کو اگر وہی وہ مسیح آئے گا جو آسمان پر ہے جو آپ کے عقیدے کے مطابق آسمان پر ہے زندہ اٹھایا گیا اگر وہ آئے گا تو وہ مسیح ناصری ہے اور اس کو خدا تعالیٰ نبی قرار دیتا ہے آپ اس سے نبوت سھی نہیں سکتے اس لیے پہلے بزرگوں نے اس کو حل کیا ہے کہ من کالا بے سلب نبواتے ہی فقات کفر فقات کافر حقن اور امام سیوتی نے اس پر پوری تصریح کی ہے تو یہ جو عقیدہ ہے کہ جس نے آنے والے کو نہ مانا فقات کافا رحقن یعنی جس نے اس کی نبوت کا انکار کیا اس نے حقیقی کفر کیا تو یہ کفر تو آپ کا یعنی اس آدمی کا جو آنے والے کو نبی نہیں مانتا وہ ثابت شدہ ہے اور یہ پہلے بزرگوں نے یہ ثابت کیا ہے تو ختم نبوت پر سب کا ایمان تھا اس رنگ میں کہ وہ شریعت والا نبی نہیں مانتے دوسرے نبی کو مانتے ہیں حضرت شاہ رلی اللہ محدث دہلوی تک یہ بات چلتی آئی امام ابن عربی کا میں نے حوالہ دیا پہلے بزرگوں کا بھی حوالہ دیا سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ ہم بھی نبی ہیں انہوں نے کہا کہ صرف یہ ہے کہ ہمیں نام نہیں دیا گیا تو ہمارا بھی حق ہے کہ ہم نبوت کے مقام پر ہیں پھر اس طرح کے جو دعوے ہیں یا تشریحات ہیں یہ ہمارے لٹریچر میں موجود ہیں تو ختم نبوت پر وہی باتیں جو جماعت احمدیہ کرتی ہے پہلے بزرگوں نے کی ہیں صرف حضرت مسیح مسیحم عضلاط و اسلام کو رد کرنے کی وجہ سے جو ایک الگ قیدہ بنایا گیا ہے کہ کوئی کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا یہ جھوٹا قیدہ ہے اور جھوٹا آپ خود لوگ اس کو قرار دیتے ہیں کیونکہ آپ کسی کو زندہ سمجھتے ہیں اور اس کی آمد کو مانتے ہیں آپ کے اندر تضاد موجود ہے ایک طرف کہتے ہیں کہ کوئی نبی نہیں ابھی عمین صاحب نے بھی یہ بات کی لا نبی آبادی ہے تو مانیں اس کو کہ نسیح کا انکار کر کرتے کہ وہ نہیں آئے گا ایک, ایک طرف پورا چیزہ ہے اس کے امین صاحب کی پہلے سوال مجلسیں آپ دیکھ لیں دفعہ انہوں نے سوال کیا ہے ان پر ثابت کیا گیا کہ مصیب بہت ہو گیا لیکن ان کی زندہ ہے کہ نہیں وہ زندہ آسمان پر اگر زندہ آسمان پر ہے تو وہ آنسروں کے بعد اب موجود ہے چاہے وہ آسمان پر ہے پھر زمین پر آئے گا تو زندہ ہوگا نبی ہوگا تو یہ تو کسی جگہ کسی روایت میں نے لکھا کے اس کی نبو چھین جائے گی ہمیں کہتے ہیں کوئی روایت بتائیں آپ بتائیں کہ کس روایت میں لکھا کہ وہ نبی نہیں ہوگا آپ کے علماء کی ایک غلط تشریح قرآن کہتا ہے کہ نسیح یہ گا کہ مجھے آطانی الکتاب و جالان نبی میں نبی ہوں مال محمد مال مسیحب العمر میں اللہ رسول و رسول ہے تو یہ ختم البوت یہ نہیں ہے جو آپ مانتے ہیں آپ کو تو اس کا مانو پنج نہیں پتہ پہلے بزرگوں نے یہ شریحات کی ہیں اور یہ واضح ہے شروع سے یہی بات چلتی آ رہی ہے کہ شریعت والا نبی نہیں آئے گا اور دوسرے نبی کی آسلم نے پیش گوئی کی ہے اور اس کو آپ مانتے بھی ہیں پھر بھی انکار کرتے ہیں دوسری بات جو آپ نے کی ہے یہ ساری بات سیاق و سباق سے ہوتی ہے خلیفت المسیانی کا جو حوالہ دیا ہے حضرت مسیح محدود صلاحت وسلام کی جو حیثیت تھی وہ تجدید دین والی تھی آپ مجدد اعظم تھے اور آپ نے مسلمانوں کے عقائد کی تجدید کی ہے خدا تعالیٰ کے بارے میں کیا اختلاف ہے آپ کہتے ہیں اگر کہ خدا تعالیٰ بولتا نہیں یہ آپ کا کدا ہے کہ وہی بند ہو گئی جبکہ خدا آپ بھی بول رہا ہے حضرت مسیح عمد علیہ اللہ وسلام کے بے شمار علامات ہیں خدا تعالیٰ کا آپ کے ساتھ کلام تھا حضرت مسیح محدود علیہ السلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے حضرت عبداللہ غزنوی تھے جو آپ کے دعوے سے پہلے فوت ہو گئے ان کے بیٹے موریہ عبدالجبار غزنوی اور دوسرے جو تھے یہ عبدالاحد غزنوی یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے مخالف تھے لیکن ان پر بھی الہام ہوئے سید عبد ال حضرت مجدد مجددانی رحمۃ اللہ علیہ پر الہام ہوئے دسویں صدی کے مجدد تھے حضرت شاہ ولی اللہ محدت کہتے ہیں اللہ مانی ربی مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ خاص علم دیا ہے یہ الہام کی کیفیت ہے ایک طرف یہ سارا کچھ جاری ہے اور آپ کا عقیدہ ہے کہ خدا بولتا نہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت مسیح صاحب نے یہ اختلاف واضح کیا کہ آپ کا وہ خدا ہے جو آپ سے بولتا نہیں آپ سے دروازہ بند کر دیا ہے ہمارے ساتھ بولتا ہے یہ اختلاف ہے آپ نے اعلان فرمایا تھا لا لابلیہ بادی والا ولایت کا درجہ اب بند ہو گیا ہے سوائے اس کے جو میرے تحت ہوا میرا عہد لے کر آئے بتائیں حضرت مسیم اللہ علیہ و السلام کی آمد کے بعد کون ہے جو صاحب علام ہو جو یہ کہتا ہو کہ میرے ساتھ خدا ہم کلام ہوتا ہے یہ ہے وہ ایمان اور وہ خدا تعالیٰ کی تعین و نصرت اور وہ اختلاف جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں اللہ تو وہی ہے لیکن ہر ہر شخص کے اپنے خیال کے مطابق خدا تعالیٰ کی کیفیت ہوتی ہے آپ کہتے ہیں م... وہ نہیں بولتا تو آپ کا خدا وہ ہے جو نہیں بولتا ہمارا خدا وہ ہے جو بل... بولتا ہے وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم اب بھی اس سے بولتا ہے جسے وہ کرتا ہے پیار م... وہی م... کے بارے میں حضرت مسیح علیہ سلطلام نے کھل کر بتایا کہ خدا وہی آپ بھی کرتا ہے تو یہ اختلاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح آپ سلام کٹاتے ہیں کیا ایک بات مانتے ہیں کہ مسیح آئے گا اس کو آپ نے پکڑ لیا ہے اور اس کو مسیح حضرت مسیح ناصری پر چشمہ کر کے اس کی شان بڑھا دیتے ہیں <coughs> کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناؤز و بلا فوت ہو گئے ہیں اور مسیح ناصری زندہ ہے وہ اسلام کی تجدید کرے گا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فیصد نہیں اب آپ کی قوت کسی بند ہو گئی میں اللہ ورسول کی آیت کی کوئی تاثیر نہیں کہ رسول کے اطاط کے ذریعہ سے انسان یہ چار درجے پا سکتا ہے آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا بار بار تکرار ہوتا ہے اس بات کا ہمارے پروگراموں میں یہ سوال ہوتے ہیں اور اس کا ہم <سلام> یہی جواب دیتے ہیں کہ یہ آمدل صلی اللہ علیہ وسلم کا <سلام> فیض اور قوت خفیہ ہے کہ جس کی پیروی سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں سے وہ پاک وجود پیدا کرتا ہے جو صالحیت شہادت اور صدیقیت اور پھر اس سے بڑھ کر نبوت کے مقام پاتا ہے تو یہ آنسلوں کے بارے میں ہمارا اختلاف اسی طرح روزے اور حج اور زکاعت میں جو آپ لوگوں نے بدتیں پیدا کر دی ہوئی ہیں جماعت الحمدیہ اس سے خالص ہے اللہ کے فضل سے ہم وہی اسلام رکھتے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلام سلام. تو جزیات میں ہمیں اختلاف ہے ارکان اسلام یا جو ارکان ایمان ہے اس لحاظ سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ آنے والا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوگا آپ کی قوت قدسیہ اور آپ کی روحانی تاثیر کی وجہ سے آپ کی کام الطاط کی وجہ سے انعام یافتہ ہوگا جو دعا ہے سورف فاتحہ کی اح دن سراۃۃ المستقیم سراۃۃ العظین انم تم یہ دعا اس کے حق میں آخری چوٹی کے رنگ میں پوری ہوگی اور وہ مقام نبوت پر فائز ہوگا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے کہ وہ آنے والا مسیح نبی اللہ ہوگا ایک شخص ہوگا جو ابو بکر رضیلان سے افضل ہوگا اللہ یقون نبی ہو آپ اس کو نہیں مانتے تو یہ ہمارے اختلافات ہیں ورنہ یہ اختلاف نہیں ہے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناوز و بلّہ رد کرتے ہیں اگر یہ بات ہو تو جماعت, عمدیہ جماعت ہم لیکن ہماری ہستی اور ہمارا ایمان ہماری جماعت انہی عقائد کی وجہ سے قائم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد تھے صحابہ کے عقائد تھے جو آج سے پندرہ سو سال پہلے خالص تھے آج وہ جماعت احمدی علیہ اللہ کے فضل سے خالص ہیں اور آپ بدعات کا شکار ہو کر آپ لوگوں کی جماعتوں کی جماعتیں بدعات کا شکار ہو کر قبروں کو پوجتی ہیں قبروں سے مرادیں مانگتی ہیں اور اسی طرح کی بے شمار بدعات ہیں تو یہ ہے اختلاف ہمارا پھر آپ دا. کہتے ہیں کہ اشتہار معیار الخراک اختیار میں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناصر صاحب فیصلے ہیں یہ حضرت مسیح محمد اللہ کے فیصلے نہیں ہیں نا. نبی کا انکار قرآن کریم میں کیا بتاتا ہے سیدھی بات ہے اگر آنے والا نبی ہے آپ کے علماء کے فتوے ہیں کہ مسیح آنے والے مسیح کا انکار جو ہے وہ انسان کو کفر میں ڈالتا ہے من منکالا سل بے سلوت ہی یہ کس کا کون ہے یہ آپ کے بزرگوں کا ہے ہمارے بزرگوں کا ہے کیونکہ یہ قرآن کے مطابق ہے ایک نبی کا انکار انسان کو کہاں لے جاتا ہے کوئی شخص اس طرف توجہ دلاتا ہے تو آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں آپ روزانہ قرآن کریم کی اگر تلاوت کرتے ہیں ان میں یہ آیات آتی ہیں کہ کسی نبی کو چٹرانے والا کون ہوتا ہے یہ آپ جانتے ہیں آپ ہم پر یہ بات الٹاتے ہیں لیکن آپ اس کا فتویٰ دیں کہ جو آپ کا مضموم مسیح اب آئے گا اس کا جو انکار کرے گا وہ کون ہوگا تو بھائی اس بات میں ہم آپ اور ہم اکٹھے ہیں کسی پر بلیم نہیں ہے یہ قرآن کا مسئلہ ہے یہ حدیث کا مسئلہ ہے یہ خدا تعالیٰ کا مسئلہ ہے جس کو وہ نبی بنا کر بھیجتا ہے اس کی نبوت کے مخارت کو وہ ایک ٹائٹل دیتا ہے اس کا اعلان اگر عظم المسیم عردیہ السلط وسلام نے کیا ہے تو آپ اس کو ہمارے اوپر لگاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں اور اس پر بار بار ہم اعلان کر چکے ہیں حضرت مسیح محدود اصلاۃ والسلام نے بھی اس کا اعلان کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان رکھنے کی وجہ سے جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہے ہم آپ کو مسلمان سمجھتے کبھی آپ کو کوئی دوسرا نام نہیں دیتے جو آپ کے اپنے اعمال ہیں ان کا اظہار اگر کیا گیا ہے توجہ دل گئی ہے تو وہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ ان کو دیکھیں مگر ہمارے نقطۂ نگاہ سے ہماری نظر سے آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ مسلمان ہیں اس لحاظ سے کبھی ہمیں کوئی احساس ایسا نہیں ہوا کہ ہم غلط بات کر رہے ہیں باقی آپ کی مرضی آپ کو اس کو کس طرح لیتے ہیں جو بات جس طرح لیں گے اس کے دعوے دار آپ خود ہیں اور وہ آپ کی طرف سے ہی آتا ہے ذاکر ذاکم اللہ یہ جواب تھا دو سوال تھے عقیدہ غلط ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں امین صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے ویسے کہ عقیدہ پہلے ہوتا ہے اور امال بعد میں تو عقیدہ اپنا درست کرے حضرت کے مطابق آنے والے کو مانے اور وہ نشانیاں دیکھیں محسوس کریں آپ ان کے کھوج لگائیں آپ کو سب کچھ مل جائے گا ہمارے پاس آئیں بیٹھ کے تسلی سے مخالفانہ ظہریت لے کر نہ آئیں حق کی تلاش کے لیے آئیں ہم آپ کو ساری علامات بتائیں گے جو ظاہر ہوئی ہیں اور نبیوں کے لیے جو نشان ظاہر ہوتے ہیں وہ کس طرح ظاہر ہوتے ہیں تو عقیدہ یہی ہے کہ آنے والے موود کو ماننا یہ صحادت مندی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر ربیک کہنا ہے آپ پر ایمان لانا ہے دعویٰ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں مگر آپ کے اقوال کو ہم جھٹاتے ہیں ہماری ضد ہے اور ہماری سٹرگل ہے ایک ضد و جہد ہے کہ کسی طرح ہم آپ کے اقوال کو قبول نہ کریں تو بھائی میرے کوشش کر کے اس طرف جانا چاہیے جو قبولیت والی طرف ہے اپنے عقیدوں کو درست کریں گے آپ کے سارے اعمال قبول ہوں گے تو یہ عبادت ہے تو دوسرے مذاہب والے بھی کرتے ہیں تو آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا وہ جو بھی عبادت کرتا ہے جو فتویٰ آپ کا ان کے لیے ہے وہ ادھر بھی سوچ لے کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آنے والے کو مانو اس کو دیکھو اس کے نشانات کو دیکھو واضح رائے تو ابو میں یہ مانے کہ اس کو نہیں دیکھنا بلکہ وہ سارے اس کے اندر جو نشان ظاہر ہوئے ہیں ان کو محسوس کرو ان کی تلاش کرو کوشش کر کے ان کو پہچانو نبیوں کی سنت پر ان نشانات پر ایمان لاؤ تو آپ کے اعمال بھی درست ہوں گے انشاءاللہ وہ سارے قبول ہوں گے تو یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے اس کو اپنے اوپر بھی چشمہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ آپ پر فضل کرے گا دوسری بات جو کی ہے نبی آبادی ہم نے قابض سے انکار کیا ہے لیکن وادی کا معنی صرف لینا یہ لینا کہ موت کے بعد اس کو آپ جھپلاتے ہیں امین صاحب میں نے ابھی آر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو پھر بھی آپ مانتے ہیں کہ بعد میں ہی آئے گا اب یہ کہتے ہیں وہ پہلے تھا ہم بھی کہتے ہیں وہ پہلے تھا آنا کب ہے وہ اس نے بعد میں ہی آنا اس کو کبھی آپ زمانے کے لحاظ سے بدل نہیں سکتے وقت کے لحاظ سے بدل نہیں سکتے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مم. کے بعد ہی آئے گا تو بات کے جو کئی معنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہیں قرآن کریم میں موجود ہیں اس کی ہر جگہ بعد موت کے بعد نہیں ہے پتہ میں نے ابھی آیت پڑھی تھی تو بے یہ عدیث باد اللہ و آیات اللہ کا بعد کیا ہے اس میں اللہ کی مخالفت ہے اللہ کے سوا ہے علاوہ کے معنی ہیں تو یہاں بھی لاکانہ آبادی لاکانہ بادی نبیوں اللہ عمر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کی ہے کہ اگر میرے علاوہ کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا اور میں نے عرض کی تھی دوسری روایت میں یہ آنسلم نے اس کو واضح فرمایا ہے لو لم ابس لبو سا عمر اس کا حوالہ آپ تلاش کریں آپ کی کتابوں میں ہے ہم اس کو پیش کرتے ہیں اگر آپ کو نہیں ملتا پھر ہم آپ کو بتائیں گے یہ روایتیں اچھی ہیں سچی ہیں اور رہنمائی کرنے والی ہیں آسن فرمایا اگر میں مبوس نہ ہوتا تو عمر ہوتا اس میں علاوہ کے معنی ہی آپ نے متعین کیا ہے لو تو موجود ہیں اور جو مختلف کے مختلف ہیں آپ دیکھیں نا مسلمہ قذاب کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد سمایا تھا کہ میرے بعد دو ظاہر ہوں گے آخر و جانے بعد ہی حالانکہ اس نے آسلم کے زندگی میں دعویٰ کیا نبوت کا اس نے جو خط لکھا ہے وسلم کو اس میں مین مسلمہ رسول اللہ لکھا ہے الا محمد ان رسول اللہ تو بعد کے یہاں کیا معنی ہیں فاول تو ہم آپ نے دیکھا نا کہ آپ کے ہاتھ میں دو کڑے ہیں سونے کے یہ رویا دیکھی تو آپ نے اس کی تعبیر یہ کی کہ دو جھوٹے مدعے نبوت ظاہر ہوں گے بعد ہی تو کہ میں نے ان دونوں سے بادی یہ کی ہے کہ دو جھوٹے دعوے دار ظاہر ہوں گے میرے بعد تو یہاں بات کے جو مانے کرے ہمیں منظور ہے کیونکہ آپ اس کے علاوہ کر ہی نہیں سکتے کہ یہاں آنسلم کے خلاف ہو کر آج کے مقابل ہو کر انہوں نے دعویٰ کیا تھا کیونکہ دونوں نے اور نے مسلمان کی زندگی میں دعویٰ کے بات بعد میں ہوں تو معنی متعین کرنے میں تھوڑی بصیرت بھی چاہیے تھوڑا عرفان بھی چاہیے ایمان بھی چاہیے اور تسلیم و رضا کا موڈ چاہیے معنی قرآن کریم میں حادیث کے الفاظ میں بڑے جامع ہیں بڑے ہدایت والے ہیں ان کو قبول کرنا چاہیے اور سیدھی راہ کی طرف رہنا چاہیے یہ نہیں کہ صرف مخالفت کی وجہ سے آپ معنی بھی بدلے ہیں, عزارت اللہ. عزارت اللہ، سن رہے ہیں. جس میں آج ہمارے ساتھ محترم حادی علی چودری صاحب اور پتہ اور وائس آف اسلام ڈاٹ سی ہمارا ویب کا پتہ جہاں اپنا صرف یہ پروگرام براہ راست ان کے سابقہ پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں آپ تینوں میں سے جو بھی طریقہ پسند کریں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس میں اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کر سکیں ہمارے ساتھ دو مہمان ہیں لائن پہ ان کی کال لیتے ہیں باری باری پہلے اشرف صاحب جی وعلیکم السّلام صاحب السلام علیکم صاحب اپنے انور صاحب کو بھی السلام علیکم, اسلام علیکم اسلام میرے ذہن میں ایک سوال ابھر رہا تھا کہ آج چودہ سو سال بعد آ کے یہ تصور آ ہے کہ جس کا عطل نبوت کے اوپر ایمان نہیں ہے اس کا ایمان مذہب کہ وہ مسلمان نہیں ہے میرا سوال یہ ہے کہ آیت خاتم النبیین نازل ہونے سے پہلے جو صحابہ اتنی اتنی تکلیفوں میں جن کو اونٹوں کے ساتھ باندھ کے مخالف کو دل... دل... دیا گیا. اس برداشت کی, جو اسلام کی خاطر سے ہی. وہ جو آیت ایمان میں پھر وہ کیا مذہب ان کا کیا رتبہ ہوگا اور ان کا کیا رسبہ یہ زیادہ بڑھ گئی جی اور جی ایک دل... اور بات آج واضح ہوئی ہے کہ عقیدہ پہلے اللہ تعالیٰ تو اس کے اوپر ذرا جی شکریہ صاحب اگلے مہمان ہیں ناصر صاحب ٹورنٹو سے ناصر صاحب السلام علیکم ناصر صاحب السلام علیکم آپ بات کیجئے جی وعلیکم السلام آپ صاحب کبھی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ حضرت جی میرا سوال یہ ہے کہ مجھے مجھے پلیز حدیث وہ بتانا جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شریعت والی نبوت بند غیر شریع نبی نبوت جاری ہے یہ مجھے بتانا حالیہ قرآن میں تو جیسے صور حضاب میں آج کی جو ہوگی جس میں رسول اللہ خاطم نبی اللہ بکلی ال لی علی اس میں تو اللہ صاحب اللہ علیہ نبی صلی بارے میں فرما دیا جو جو ایک بخاری شریف کی حدیث ہے باب ماض ذکر ان بنی اسرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء علیہ کیا کرتے تھے جب کوئی نبی مر جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا بلکہ خلپا ہوں گے یہاں بھی کوئی غیر شک نبی کی نہیں ہے اور دیکھ کر نبی صدر سلو کیسی پیاری مثالیں دے دے کر آپ ہمیں بتایا ہوا ہے کہ جیسے نبی صلح فرمایا کہ میری جی ناسر صاحب آپ کا ایک منٹ مکمل ہو گیا شکریہ کے ساتھ آپ کا سوال نوٹ کر لیے جی اور یہ وقت کے لئے آیت سے ٹھیک ہے ایک سوال ہم اور لے سکتے گھر پس وقت نکلے جی اکثر جی, جی اشرف سمیع صاحب نے جو سوال کیا ہے کہ جو صحابہ تھے جی وہ جو آیت خاطم کے نزول سے پہلے فوت ہو گئے اور ساری تکالیف برداشت کی ان کا مقام اور آج کے کیا ہے جی بہت اچھی انہوں نے توجہ دلائی ہے بات کی ہے آیت خاتم نبین تو پانچ ہجری میں نازل ہوئی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کو اٹھارہ سال گزر گئے تو پھر یہ آپ کو مقام ملا وہ آپ حضرت عادم علیہ السلات وسلام کی پیدائش سے پہلے بھی خاتم النبین تھے لیکن اس کا اظہار جو باقاعدہ ٹائٹل خدا تعالیٰ نے خود دیا ہے وہ صورت الزاب کی عسائد میں ہے تو ماکانہ محمد النبا ددمر جالکوں والی تو یہ اس سے پہلے جو صحابہ تھے وہ بھی صلی اللہ کو خاتم النبین اس طرح تو نہیں مانتے تھے بات بالکل ٹھیک ہے آج اگر کوئی نہیں مانتا تو یہ سوال نہیں ہے سوال یہ ہے کہ یہ حضرت مسیح محدود اصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے تک آپ کے دعوے تک یہ مسئلہ نہیں تھا اور کوئی اس پر ایمان کا یا اس پر اسلام کی یا تکفیر کے اس قسم کے مسائل پیدا نہیں ہوئے تھے کہ کوئی خاتمہ نبین مانتا یا نہیں مانتا کوئی ایسی وحث موجود نہیں صرف علماء نے حل کیا ہے کہ یہ جو ایک دفعہ کہتے ہیں کہ نبی نہیں ہے منقطع ہو چکی ہے نبوت اور دوسری جگہ نبی کے آمد کی خبر بھی دے رہے ہیں والے الفاظ میں تو ان دونوں میں تطبیق کیا ہے دونوں آپس میں کس طرح مطابق ہوتی ہیں تو اس پر انہوں نے بحثیں کی تو ان بحثوں کو کیوں نہیں آپ مان سکتے یہ ہمارے امت کے مجدین ہیں بزرگ ہیں علماء ہیں جو خدا والے تھے آج کے علماء جن کا دین و ایمان ہی کوئی نہیں کبھی کوئی حرکتیں کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں کوئی آگ کا امام نہیں ہے کوئی مرکزیت نہیں ہے بکھرے ہوئے عقائد ہیں اولا کی ذاتی تشریحات ہیں ابھی یہ دیکھیں کہ ایک اور اللہ والے جو حضرت مص الام کے زمانے میں ہی تھے مولانا قاسم نانوتی صاحب آپ کے دعوے سے پہلے فوت ہو گئے وہ انہوں نے بڑی واضح کی تشریحات کی ہیں تحذیر الناس کتاب ہے ان کی یہ ختم نبوت والے ہی ہیں جو ان کا اپنے مدرسہ دیوبند یہ دیوبند ہی نا ختم نبوت والے وہ ان کے بانی کا انکار کرتے ہیں اس تحزیر الناز کتاب کی اشاعت پر پابندی لگوائی ہے اس وجہ سے کہ وہ جماعت احمدیہ کے مسئلے کو پوری طرح واضح کرتی ہے کہ خاتم کے یہاں معنی نبی دار ہیں کہ آپ, پر آپ کی نبوت جس شخص پر کی مہر جس پر ہوگی وہ نبی ہوگا تو ہر شخص جو عام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرتا ہے علامہ وسلم کی اسٹیمپ اس پر لگتی ہے تو وہ جو درجہ پائے گا نبوت کا وہ اس پر عالم وسلم کی اسٹیمپ ہونی چاہیے اگر وہ نہیں ہے تو وہ خاتم الربین کی آیت اسے رد کرتی ہیں, ہیں ختم کرنے کے نہیں ہے تو یہ بھی ایک ایسی غلطی جو علماء نے ڈال دیا یہ سارے مسئلے حضرت السلام کی اعلان نبوت کے بعد پیدا کی ہے کہ جو شخص آپ کے اسلام کی تاریخ میں یہ داخل کر دیا گیا ہے کہ جو خاتم خاطم الربین بار ایمان کرتا وہ مسلمان نہیں ہے ناصر صاحب یہ جی سوال کرتے ہیں کہ وہ بتائیں کوئی شریعت والی نبوت بند کا ذکر ہے یہ تو عرفان کی بات ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ جو خاتم النبین کی آیت پر ایمان نہیں رکھتا وہ کافر ہے یہ کوئی روایت مجھے بتا دیں اگر نہیں بتاتے تو یہ عقیدہ جھوٹا ہے کہ جو ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ کافی اور اس پر ایمان آپ نہیں رکھتے کیونکہ آپ ایک طرف, ایک طرف انکار کرتے ہیں کہ آن سنا کے بعد کوئی نبی نہیں اور دوسری طرف جب ادھر کرتے ہیں تو حضرت صاحب کو اتار بھی رہے اس وقت وہ موہر کہاں جائے گی آئے گا وہ بعد میں جب بھی آئے گا وہ آن کا بعد ہے آپ کی تعریف کے مطابق آپ کی تشریح کے مطابق آپ کے معنوں کے مطابق ہمارے معنے بصیرت کے مطابق ہیں ایمان کے مطابق ہیں آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمدہ روایات کے مطابق جہاں آضر صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت والی نبوت کا انکار کیا ہے وہ وہاں فرمائے ان نبوتہ نبوتہ نبوت عام نبوت جہاں فرمایا لا نبی آبادی وہاں کوئی ان نبی نہیں تو اس لیے پہلے بزرگوں نے سے شریعت والی نبوت مراد بھی ہے یہ جی دونوں میں فرق ہے لیکن یہ معنی آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے تو یہ جو سوال تھا اشرف سمی صاحب کا تو خاتم نبین والا جو پہلو ہے یہ اسلام میں اس کی اس طرح حیثیت نہیں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبی کی خبر دی ہے اس لیے ہم چیلنج کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ نے نبی کی آمد کی خبر نہیں دی یہ اعلان کریں کہ آپ نے خبر نہیں دی اگر نہیں دی تو حضرت اور کسی اور نبی کی بھی چھوڑ دیں پھر حضرت عیسیٰ کے پیچھے کیوں پڑے ہیں کہ اس کو اتارتے تو وہی بات دوبارہ کرتا ہوں کہ جو آیت خاتم و نبین تھی یہ اٹھارہ سال کے بعد مناظر ہوئی پر اور یہ اسلام کے اس نقائد میں یعنی ارکان اسلام میں داخل نہیں ہے ارکان ایمان میں داخل نہیں ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مقام چاہے کوئی بھی تھا اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے بہت بڑھ کر رکھتے ہیں ہمیں جو عرفان حضرت مسیح مسیم علیہ السلط نے دیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا آپ کے مقام کا ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس نہیں کیونکہ یہ وہ ختم روت ہے جو حضرت مسیم علام پر جس نے عمل کیا ہے اور آپ آسلم کی قوت کلسیہ کی وجہ سے آپ کے امر ہونے کی وجہ سے آپ نے یہ درجہ پایا ہے اور آپ اللہ کے فضل سے وہ نبی ہیں جس کی عظم جس کی عمر صرف نے خبر دی تھی اور آپ نے وہ کام کر دکھائے ہیں جو آپ کے تھے احادیث میں بیان چکا وہ علامتیں آپ میں پوری ہوتی پھر اشر سمی صاحب نے ایک بات کی تھی کہ یہ عقیدہ پہلے اور ایمان اعمال بعد میں یہ آیت انہوں نے اللہ دذین امن و عامل الصالحات پڑھی تھی اس کا معنی وہ غالباً ان کو خیال نہیں رہا آمانو امان و عقیدے کو کہتے ہیں ایمان جو ہے وہ ایمان یا عقیدہ ایک ہی بات ہے تو ایمان اور عقیدہ پہلے ہوتا ہے اس پر عمل سالے ہوتا ہے اگر عقیدہ ٹھیک ہے اور ایمان درست ہے تو عمل بھی درست ہوگا لیکن اگر عقیدہ اور ایمان غلط ہو جاتا ہے تو پھر اعمال بھی اس کے مطابق غلط ہوتے ہیں لیکن اس میں ایک چھوٹا سا پہلو ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کیونکہ عقیدے کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور عمل کا تعلق جو لوگوں کے سامنے بات ہوتی ہے اب جو دل کے ساتھ تعلق ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا ان لوگوں کو کس نے ٹھیکا دے دیا کس آیت قرآن کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کام میں فیصلہ کریں کہ عقیدہ کیا ہوگا یا اس کا عقیدہ کیا ہے جب عقیدے کے بارے میں انسان جان نہیں سکتا تو پھر اس کے مطابق یہ کہنا کہ عقیدہ جب بگڑ گیا تو پھر اس کا عمل کا کیا فائدہ تو یہ باتیں عقیدے کے بارے میں جب کہتے ہیں تو عقیدہ کا تعلق خدا تعلق سے ہوتا ہے جب عمل آپ کو نظر آتا ہے انسانی لحاظ سے دوستوں آپ کو ہر کے ساتھ نہیں کہ آپ عقیدے کو پر کوئی بحث کر سکیں ناصر صاحب کا جو سوال تھا اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہاں لکھا شریعت والی نبوت بند ہے میں اپنی بات نہیں کرتا پہلے بزرگوں نے امام شیرانی رحمتہ اللہ علیہ کی روایات ہیں امام معی ابن عربی کی تفصیلی بحث اس میں موجود ہے فتوحات مکھیا میں اس میں خصوص الحکم میں یہ باتیں موجود ہیں تمام عبدالرزاق شرانی رحمۃ اللہ علیہ کے تشریحات موجود ہیں یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدودی جو بارہویں صدی کے مجدت تھے ان کی تشریحات موجود ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی تشریحات موجود ہیں یہ سب اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی ہیں جنہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ان نبوت سے مراد شریعت والی نبوت ہے اور جس نبی کے آنے کی علا یورا نبیون ایک نبی آئے گا وہ کس قسم کا نبی ہوگا وہ مایوت اللہ کے مطابق ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ وہ نبی ہوگا جو شریعت لے کر نہیں آئے گا بلکہ آسلم کی اطاعت میں رہنے والا نبی ہوگا اور اسی کو مسیح اور وہ مہندی قرار دیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا مسلم کتاب الفتن باب و صفت جال والی روایت بڑی لمبی ہے حضرت نواس بن سلمان کی اس میں جب چار دفعہ آنے والے کو نبی قرار دیا تو نبی اللہ قرار ان نبی نے ہی کہا تو یہ النبی والی جو بات ہے وہ شریعت والی ہے اس لیے یہ پہلے بزرگوں نے یعنی یہ الگ مسئلے اس کو تشریح کر کے نکھارا ہے اور یہ ہمارے لیے بڑی ہدایت کا موجب ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کر رہے ہوں اور دوسری دوسرے پر جا کر اس کا انکار بھی کر رہے ہوں ایک طرف کہہ رہے ہیں نبی آئے گا ایک طرف کہہ رہے نہیں آئے گا تو انہوں نے اس لیے اس کو حل کیا ہے کہ آسلم کی یہ شان نہیں ہے کہ اپنی ہی بات کی کا انکار کریں اسے خود تردیدی کہتے ہیں کہ خود ہی بات کر کے خود ارادہ کر دیا یہ آن سلم کی شان نہیں ہے انہوں نے آپ کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر اس کی تشریح کی ہے کہ ان نبوت سے مراد ان نبوۃ اللہ تھی انقاتا ادب وجود رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کانت نبوۃ و تشریح لامقام ہوا مقام نبوت منقطع نہیں ہوا تشریح والی نبوت منقطع ہوئی تو یہ جو شریعت والی نبوت ہے وہ الفلام میں نبوت کے اوپر جو آن نے ان نبوت ہے وہ مراد ہے اور یہ جو ہے دوسری نبوت وہ نبی اللہ میں قرار دی ہے صرف اس کے ساتھ الف لام نہیں تو یہ بڑا واضح فرق ہے جو پہلے بزرگوں نے حل کیا ہے آپ مانیں یا نہ مانیں یہ چیزیں ہدایت کی جو ہیں رہنمائی کی یہ ہماری کتابوں میں ہمارے ورثے میں موجود ہیں جو میں اوپر سے آیا ہے تو جماعت ہم اس پر بھی ایمان رکھتی ہے اور اس امام پر ایمان رکھتی ہے جو الم کی پیشگوئیوں کے مطابق آیا ہے ہمارے ہمار پاس وقت جو ہے وہ تقریباً پانچ منٹ ہے ایک سوال اور ایمیل لے لیں یا ایک, دلستے ایک دلستے سوال ایک دلستے لے لے لیتے ہیں ای میل لے لیتے ہیں کیونکہ سوالات ہم نے لگاتار لینی ہیں تو ایک توہین رسالت کے حوالے سے آپ نے بھی ذکر کیا تھا تو یہ تاؤ راشد صاحب کا سوال ہے فال سے فرماتے ہیں کہ آپ نے توہین رسالت کے بارے میں بہت اچھا جواب دیا میرا سوال یہ ہے کہ پھر مسلمانوں میں توہین رسالت کی سزا موت کا تصور موت کا تصور کہاں سے آیا راشد صاحب ویلنڈ نیاگر فال سے جی راشد صاحب وقت تھوڑا ہے تو اس کا جواب اور بڑا تفصیلی ہے لیکن مختصر میں دے دیتا ہوں کہ یہ کبھی بھی کسی نبی کے زمانے میں بھی نبی کی توہین کی سزا قتل نہیں ہوئی یہ بات کی اختراعات ہیں اور اس میں جو سارا ایک منظر ہے میں نے اس پر کافی تفصیلی مطالعہ کیا ہے کہ یہ عقائد جو ہیں یہ ان لوگوں نے شامل کیے ہیں جو اسلام کی تعلیم کو پولیوٹیڈ کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے اس میں بڑا کردار ادا کیا ہے یہود و جو اسلامی مملکتوں میں رہتے تھے یہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے <تصفح> میں بھی جو مدینہ میں تھے وہ بھی شرارتیں کرتے رہے لیکن بعد میں بھی انہوں نے پوری طرح اس ریکارڈ کو خراب کیا ہے اور ایسے حالات پیدا کیے ہیں کہ یہ چیزیں اسلامی لٹریچر میں داخل ہو جائیں چنانچہ ایسے لوگوں کے نام اس میں آتے ہیں ان کے فتوے آتے ہیں جن کی اسلام میں کوئی خاص حیثیت کوئی نہیں اور ان کے فتوی بڑے تگڑے کر کے انہوں نے شامل کیے ہیں اور ایسی روایات ہیں جتنی بھی روایات ہیں ان میں تقریباً پچیس کے قریب روایات ہیں جو زیادہ پیش کی جاتی ہیں بعض تو بالکل ہی ایسے ہیں تیسرے جن کا حوالہ ہی کوئی نہیں لیکن پچیس کے قریب ایسی روایات ہیں جن کو میں نے اچھی طرح دیکھا کہ ان میں اکثر روایات غلط ہیں یعنی مسترد ہی نہیں ان کا آگاہ پیچھے کوئی نہیں مشہور روایتیں ہیں روایت کرنے والے کا دھیرہ ہی کوئی نہیں اور واقعہ بھی ایسا جس پر عقلی لحاظ سے پوری بحث ہوتی ہے اور وہ واقعہ رد ہوتا ہے اور بعض روایات جو صحیح ہیں ان کے معنی یا ان کے منظر غلط کر کے ان کو غلط معنی پہنائے گئے ہیں تو یہ ہمارے علماء ماں بعض اس میں ملوث ہو گئے انہوں نے ان کو صحیح مان لیا اور اس طرح یہ ریکارڈ بظاہر مستند ہوتا رہا یا رائج ہو گیا حقیقتاً آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ بھی ہم نہیں دیکھتے کہ وسلم نے اپنی توہین کو کبھی اس رنگ میں لیا ہو کہ کسی کو واجب القتل قرار دیا گیا جہاں بھی موقع پیدا ہوا ہے کہ صحابہ کے جذبات ابرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھنڈا کیا ایک بڑی جامع بات آ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اصلی طور پر بتا دی تھی کہ یہ مجھے مذم کہتے ہیں کہ میں مذمت کی آ ہوں نوزب اللہ میری توہین اور میری تنقید جو ٹھیک ہے جو کرتا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن میں تو مزم ہوں مجھے تو اللہ نے محمد پیدا کی ہے میں تو قابل تعریف ہوں تو یہ کوئی اور وجود ان کے سامنے ہے جو مذمم ہے انا محمد ہوں میں تو محمد ہوں قابل تعریف ہوں تو وسلم نے توہین کو لیا ہی نہیں اپنی طرف ریفرنس ہی نہیں آنے دیا اور پھر توہین ہو کیسے سکتی اور قرآن کریم میں پورا مطالعہ کر لیں ہر جگہ وسکا ما یقو دوں گا اور یہ بھی ہے کہ جہاں مجلس میں ذکر ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اسلام کی یا اللہ تعالیٰ کی توہین کو کہ ذکر ہے تو وہاں سے اٹھ جاؤ حتہ یقوفی عدیث کہہ رہی حتیٰ کہ وہ دوسرے باتوں میں ملوث ہو جائیں دوسری باتوں میں مصروف ہو جائیں تو جب یہاں ایسی بات ہو تو اٹھ جائے تو بنیادی بات ہے وصب علامہ یقولہ جو وہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو یہ یقول جو ہے یہ منہ کی بات ہے یعنی جو وہ گند پکتے ہیں گالیاں دیتے ہیں جھوٹا کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں اس پر صبر کرو وسط اور ان کے لیے مغفرت کی طلب کرو اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے کہ گالیوں والوں کو برداشت کر کے ان کو ہدایت کی راہ پر لائے ہیں اور ان کے اسلام کے لیے مفید وجود بنایا ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل طریق تھا اور ہر جگہ معاف کیا ہے توہین رسالت کی سزا کہیں بھی اسلامی لٹریچر میں قتل نہیں ہے یعنی صحابہ اپنے فلفۂ راشدی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم ان سورسز میں توہین رسالت کی سزا قتل نہیں ہے اس پر جس نے بحث کرنی ہو میں اس کے لیے حاضر ہوں جزاکم اللہ جزاک آپ سن رہے تھے پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ دو معزز مہمانان گرامی تھے محترم بہادی علی چودھری صاحب اور اسی طرح محترم عبدالرشید انور صاحب دونوں مہمانان گرامی کا شکریہ کنٹرولز پہ آج اظہر احمد صاحب تھے اور ان کے ساتھ الفیوم صاحب بھی تشریف لائے تھے ان ساتھیوں کا شکریہ یہ پس پردہ کام کرتے ہیں آپ کے سامنے ان کی نہ آواز آتی ہے نہ ان کا ذکر آتا ہے سوائے اس وقت ان کا شکریہ ان کی مدد سے پروگرام پیش ہوتا ہے اور سب سے زیادہ سامعین آپ کا شکریہ آپ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں ہمارے پروگرام کو رونق بخشتے ہیں آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ شاء اگلے پروگرام